دنیا کی محبت پر بات ہو رہی ہے کیوں کہ ان کی اکثر انسانوں کی پریشانی کے ذریعے وجہ دنیا کی محبت ہے اور یہ فضول کرو فر فضول جاہو جلال اور اسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں سٹیٹس ہاں جی؟ اس کی وجہ سے لوگ اب وہ پرسوں مجھے آج پیر کا ہے ہفتے کے ٹیلی فون آیا کہ پناہ جو وہ کسی نے ڈاکٹر صاحب کا تھا کہاں جو لڑکی کی شادی کروائی تھی تو وہ اس کے خوان کا کوئی روزگار نہیں ہے اور تنگ دستی ہے اور آپ جو اس کے لیے کچھ مالی مدد کریں کہ میں اس مالی مدد کر لی اب آپ لوگ مالی مدد کریں اس میں کہا اچھا میں کہا گھر پر آیا گھر والوں سے میں نے پوچھا اپنے گھر پر تو انہوں نے کہا کہ, کہ چند دن پہلے تو ان کی شادی ہوئی ہے بیس دن پہلے تو شادی ہوئی ہے اور شادی میں کہ چودہ تولے کتنے کستے اسکیم والے زیورات بنائے ہیں اور فلاں فلاں یہ خرچ اخراجات نے کیا بھی ان کے پاس اتنا ہے تو یہ اگر ایسے مجبور ہو گئے ہیں تو ان زیورات کو فروخت کر کے کوئی روزگار کاروبار کرے نے کہا واقعی یہ بات سیکھتے رہی ہے لیکن اب سب کچھ کس لیے کیا ہوا ہے وہ اسٹیٹس کے لیے کیا ہوا ہے وہ اسٹیٹس کے لیے کیا ہوا تو حقیقت پسندانہ سوچ ہے انسانوں کی نہیں ہے وہ میں گاؤں چلا گیا تو نکاحجی فلانے کی ہمارے گاؤں کے کاجی فلا اس کی خیرات کر رہے ہیں وہ خیرات کیے نا اس کہ ایک اس کے لیے گائے لے کر دبا کی ہے اور جس دن اس کی خیرات ہو رہی تھی تو اس کے کاروبار پنجاب سے ایک اس کے کاروبار کے جو وہ لوگ تھے وہ آئے ان نے کہا ہمارا اس کے دن میں بھائی اتنے ہزار کے اتنے لاکھ قرضہ ہے وہ قرضہ تو وہ قرضہ تو دیا نہیں ہے اور دس ہزار کی خیرات اس کے پیچھے کر رہے ہیں کیوں جی کہ یہ گاؤں میں بیچتی ہوتی ہے ہمارے خاندان کا ایک معیار ہے کہ گئے دبا کر کے خیرات کیا کرتے ہیں باقی وہ جب آج مخروض ہے اس کے بال بچوں کا کیا حال ہوگا کہ دس ہزار روپے اس کو اس کے بال بچوں کو دو لیکن غیر شریف ہے قفانہ ترتیبیں دن بچل آنکھیں بند کر کے معاف کریں یہ باتیں ہم لوگ وہ کے لیے خدا کے لیے دین کے لیے نہیں کر رہے ہیں دنیا کی ہماری ترتیبیں ہیں ہمارے کچھ نام و نمود ہیں کچھ ہمارے طرز ہیں ان کے ذریعے وہ کر رہے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا کہ کہدم آ... خان صاحب کو پتہ ہے کہ... کہ ہمارے گھر پر فاقہ ہو گیا اور ہمیں کچھ مدد کرو ہماری میرے پاس تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ کی شان شہن کہ ہمارے ساتھی یہ قربانی کرتے رہتے ہیں لوگوں کی امداد کی تو خیر اس کو پہلے بڑا دن دکھا میں نے کہا کہا صاحب ہمارے دوست ہوتے تھے اور کو پیسے دیے میں نے پھر میں نے سوچا کہ خان صاحب سے ان کے تفصیلی حالات معلوم کروں کہ ان محکمے میں ہوتے تھے یہ تو کہ بہت زیادہ تک تبدیلی کے حالات مستقل بندوبست کریں ہم سے جب پوچھا سے پوچھا رہا تم نے کہا جی کہ اتنے ہزار تم کو پینشن کے ماوڑ ملتے ہیں اور, اور کیا چیز ملنے والی تھی جو لم سم ملنے والی تھی <تصفيق> بناولر ریفنڈ کا لم سم ملنے والا تھا کہ اس کی گھر والی کہہ رہی تھی جس کا خون بھرا ہوا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بناولر ریفنڈ کے پیسے مل جائیں پھر میں اپنے زیورات بناؤں گی یہ سوچ کا طریقہ ہے تو خیر انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ایسی فضول کرتی پر پروڑاتے ہیں ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ان کو جو ہے تو ہونا پڑتا ہے تندرست ہونا پڑتا ہے اچھا وہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا خط آ گیا کہ ہمارے بتیجے کا کیکا ہو رہا ہے اس میں آپ شامل ہونے کے لیے آئیں گے میں نے کہا کہ جو آدمی ایک بار جا رہا ہو کہ میرے پاس خرچے کے پیسے نہیں ہیں تو دوسروں کو کیکا کرنے کا خوبص نے کہا ہے صاحب بات ہے کیکا جس آدمی کے پاس اتنے فالتو پیسے ہیں جو خیرات کر سکتا ہے تو خیرات کے اچھا, اچھا طریقہ کھی ہے اور یہ پاس لے کرے گا تو کس نے گرا کی کرنے کا اس میں ایک رئیس تھے ہمارے اکابرین جو بن کے وہ ہوتے تھے مرید ہوتے تھے تو ان کے پاس آئے نکاح کے کھانے کی دعوت کرتا ہوں میں تو ایک بزرگ تھے ہمارے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مخلص آدمی ہیں محبت والے ہیں تو ایک محبت اداوت کرنے دوسرے بزرگ انہوں نے کہا نا؟ صاحب ان کی دعوت قبول کرنا مکرو ہے دعوت قبول کرنا مکرو ہے کیوں کہ یہ مقروض ہے جو آدمی مکروض ہے وہ مستحب مستحد اخراجات نہ کیا کرے بلکہ وہ پیسے جمع کر کے اپنا قرضہ ادا کرے جو اس کے میں واجب ہے یہ خیرات کرنا تو مستحب ہے اور قرضہ ادا کرنا واجب تو لہٰذا اس کی دعوت کھانا بخرو ہے تو مادی اخراجات کے بارے میں شری ترتیبی میں ہمیں پتہ نہیں ہے جیسے فضول مشقت میں ہفتے آپ کو ڈال کر ہم اتنے اخراجات کے آگے پیش کر دیتے ہیں کہ اس کو اوپر برداشت نہیں کر سکتے وہ یہ خالد صاحب کے بھائی کی شادی تھی تو کل پچاس مہمان تھے چالیس مرد کر بیس مرد نہیں کہ ہمارا اتنا ہی ہمارا وہ ہے وسائل ہمارے ساٹھ آدمیوں کے کھانے کا بندوبست کر سکتے ہیں کر لیا کہ آپ کہیں جی کہ ہمارا نام و نبود ہے ایسا ہے اور ویسا ہے تو حقائق کو نہیں سوچتے ہیں اس لیے اخراجات بڑھتے ہیں اور پھر ہوں سلاح ہوتے ہیں تو عورتیں تو بات بات کا پر آپ کو کہیں گے لوگ کیا کہیں گے خلق بسوائی خلق بسوائی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بات بھی کر رہی ہیں آؤں خلق لپا رہا کی خدا لیں خلق بسوائی خلق بسوائی بس بس نے آواز میں لکھا ہے نا کہ ایک رئیس کے والد صاحب کی وفات ہوئی تو چالیسواں چالیسواں جمع ہوئی تو اب ایک الگ کا رئیس آ رہا ہے وہ ہاتھی پر سوار ہو کر آ رہا ہے ہاتھی کو سنبھالنے والے دو آدمی چارا اس نے کھانا ہے روزانہ دو منگ دوسرا آ رہا ہے تو وہ گھوڑے پر گھوڑے کو, کو سنبھالنے کے لیے ایک آدمی تیسرا آ رہا ہے وہ بہلی میں آ رہا ہے بینوں کی گاڑیوں سے تو اس کو سنبھالنے کے لیے چار آدمی اور ان کا چارہ اور ان کے کھڑا کرنے کے بعد ہنگامہ آن کھڑا ہو. تو کیونکہ جب کھانا اس نے پیار کر کے لگایا تو اس نے گایا دوستوں میری ایک بات بھی سن لو کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی اور وفات کے بعد اتنا مصیبتوں میں تلاح ہوا اتنا ہمارا خرچہ ہوا اتنی تکلیف ہوئی اتنا ہمیں نقصان ہوا ہوا ہے اور آپ یہی ہی کثر تم نے پوری کر لی اتنا مجھے نقصان ہے وہ کیا چلو اب کھاؤ کھانا تو سب بڑے شرمندر ہوئے اور کسی وغیرہ پر کوئی بھی کھانا نہیں کھائے اٹھو اور جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس, اس کو تو تقسیم کرو گربا میں اور آئندہ کے لیے اعلان کرو کہ چالیس میں کسی کے بھی نہیں ہوں گے کہ بلا وجہ اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں اتنا گاما کھڑا ہو رہا ہے اس بارے بیٹے کی شادی میں نوازیا ہمارے ہوئے بھی اور باس آربازی تھی تو ڈاکٹر فہیم صاحب کو میں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر چلا گیا کہ اس کو ایسا بخار چڑا ہوا ہے کہ اگر اور جہاں پر رہے تو اس کی تو جان پر بن رہی ہے وہاں پر چلا گیا اس کو اکیلے اس نے لوہا جا کر ڈالا اس کو تیمرداری شروع کی علاج شروع کرایا اور پھر اس کو خیال ہوا کہ یہ ولیمہ پر نہیں پہنچا تھا یہ خفا ہوگا تو اس نے کہا جی میں آؤں اس کا بخار کم ہوا ہے میں نے کہا بالکل نہ آئے آدمی کی جان ضروری ہے کہ ولیمہ ضروری غیر ضروری ترتیب میں ہم نے اختیار کی غیر ضروری خراجات ہم میں ہمیں لگائے ہوئے اور اس کے نتیجے سے پھر مال کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے شادی کے خراجات کے اتنے لاکھ چاہیے ابھی مال پیدا کر پہ یہاں تک کہ شہر میں ایک موت کا خرچہ دو لاکھ روپئے ہے ہر جمعے کو بکرے کا گوشت پکا کر پلاؤ سجاوت کرنا اور صرف نمونے علامت کے لیے کچھ ہاتھ آدمی اگر سپارے پڑھ لیتے ہیں اور چالیسوں پر کرنا دو لاکھ روپے مردے کا خرچہ ہے تو ہمارا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ تو اب چل جانا ان کے پاس اور ان کو کہو کہ ایک سو روپیہ مسجد میں فنان ضروری خرچہ اس کے لیے دے دو تو کبھی نہیں دیں گے لیکن موت کا خرچہ ان کا دو لاکھ روپے ہے ہمارے یہاں پہلے کاروبار پر ہمارے گاؤں میں کاروبار پر ہندو کا قبضہ تھا میں مسلمانوں کی تھی حال چلا چلا کر جان نکلتی تھی اور تھوڑی دیر میں اس طرح چٹکیوں میں نے سارے پیسے لے لیتے تو جب بھی وہ گاؤں کا آدمی ہندو کی دکان پر جاتا اس کو بیٹھتے ہی اس کو ایک گڑکی وہ اٹھا کر اس کو ہاتھ میں پکڑ گیا وہ جب اس کو کاٹ کر کھانا شروع کرتا زبان پر بیٹھل بیٹھا لگتا تو وہ کہتا کہ کھان بیٹے کی شادی کب کرو گے تو کہتا کہ یار شادی تو کرے لیکن وہ تو دیکھے خان نے شادی کی ہے تو اس نے تو اتنا خرچہ اس پر کیا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ہم تو اس کے مقابلے کے لوگ ہیں تو ہم جو ہے شادی کریں گے لیکن کہتا کہ یہ جو آپ کا نوکر ہے آپ کا غلام یہ کس لیے ہم قرضہ دیں گے تو جس طرح پر ساری تفصیل چڑھا کر اس کا انگوٹھا لگوا کر اس کو دیا دھگے لو جی دس ہزار سدھی کرتا اور پھر پانچ سال پوچھتا ہی نہیں تھا خان صاحب مزے میں رہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس میں قرضہ ہی پڑا ہوا ہے اور نظر لگا تھا قرضہ اس ہاتھ کو پہنچ گیا کہ اس دس ہزار سے دس ہزار میں مجھے ملیں گے اور دو ہزار عدالتوں والوں کی رشوت اور ایک ہزار پولیس والوں کی رشوت اب وہ پورا ہو گیا بس پھر بس سمنس کو آتا اور پھر خان صاحب جو بڑے وہ رنگیے نچا کر اور جو بیل زبا کر کے اور ان کی جو کلا چھ انچ کا تھا پھر آٹھ انچ کا جو ہوا تھا نا اور سارے گاؤں میں انہوں نے کرو کیا تھا نا آپ اس کو اٹکڑی ڈالے ہوئے وہی وہ بنیا ہندو جیس نے عدالت میں کھڑا کیا ہوتا تھا مطلب کیا اس کے پاس تھا؟ اس ڈلو کے پاس کیا ہے زمین بیچتا تھا یا زمین اس کے پاس جاتی تھی اس بار پاکستان بن رہا تھا تو ہندوؤں نے یہ حال کیا ہوا تھا گاؤں والوں کا تو ان کے آگے بول نہیں سکتے تھے عقل اور فیم پیدا کرنی ہوتی ہے جناب علی الحمد للہ رسول یا رحم المساکین یا رحم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ارحمنا واغفر لنا ما ارتكبنا لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك لا اعبد الا انك من امواتهم اللهم امن المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياي منهم اللهم محمد <سؤال> دو ہزار تین چار نومبر دو ہزار تین لکھنؤ میں ہم سے تو وہاں آزاد مولانا منظور نوبانی صاحب سے ملاقات ہوئی آدمی کی شہرت والے گزرے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دوبند کو پہلی پوزیشن پہلی پہلا درجے میں کامیاب ہوا تو خیر بہت ذہین قابل شخصیت ہے مختلف جگہوں پر جا کر ملتے تھے علماء سے گھر سے بہت ماندار تھے بہت اماندار تھے اس لیے کوئی ہماری طرح امامت وغیرہ دو ڈھونڈنے کی ضرورت تھی نہیں سمیلا مل سیب سر اسمل امامتیاب چلتا میرے ابھی کئی قوم میں مختلف لمحہ سے ملتے تھے تو رحمد اللہ سے ملے تو انہوں نے باتیں کرنے کے بعد اس طرح تو جذبہ دلائی کھیلوں میں سے معلومات ہی ہوتی ہیں اور آدمی تب بنتا ہے جب کہیں بیت ہو کر اپنی تربیت کرا لے خاص سمجھ میں نہ آئی کہ بات کیا باتیں کر رہے ہیں خیج اٹھتے ہی انہوں نے ایک ایسے کوئی درد برے انداز سے ایک بات کہی کہ اور آپ اس بات کو مان لیں پر عمل کرنے میں بہت فائدہ ہوا باقی کوئی ان کی بات کا توج سم... نہیں آئی لیکن یہ آخر میں اس کا سر باقی کی... کیونکہ چلے گئے رائے پور رائے پور کے بڑی کی بڑی خانقاہ تھی اصلاحی سلسلہ کی تو وہاں پر کیونکہ یہ رائے پور والے جو بزرگ بزرگ تھے ہمارے ان کا قادریہ سلسلہ تھا کاجری سلسلہ شروع دور سے ہی اجتماعی جہری ذکر کرتے ہیں کہتے وہاں پر گئے تو وہاں لوگ یہ زور زور سے ذکر کرتے لا الہ الا اللہ کو سن کے دیکھنے سے قاطر ہوا کہ یہ بڑے سمجھدار کابل علامہ ہیں صاحب ہمارے پاس یہ جاتی لوگ آتے ہیں بس ان کو اللہ آتے اسی کے ہم ان کو مشق کراتے رہتے ہیں سم نے کہا اپنے عالمی سیاست کے اور عالمی مسلمانوں کے مسائل کی باتیں کر سکتے تھے اور لوگوں دیکھ اللہ اللہ اللہ اللہ رہے پوری رحمد اللہ وہ تفریح ملی ہم نے اللہ اللہ اللہ کیا دل کے تالے کھلے تو ذکر تھے ایک لہر بجلی کی جو کہ رگ رگ کو پھڑکا دیتا ہے نی? رگ رگ محسوس کرتے نام ان کا اور جان کے ساز پر ہر رگے جاں ساز للہ یہ تو وہ جب ہوا کہ اپنے اندر جو ذکر آیا یہ اپنے تارے کھلے تو پھر پتہ چلا کیوں یہ تو یہ کرتے رہتے تھے جیسے لوگ جیتے ہیں کہ قلب میں باطن میں اللہ کا تعلق تستا ہے اور قلب کو رابطہ اور وابستگی اللہ تعالیٰ کی ذات ذاتی ہوتی ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ ایک کہانی سناتے تھے کہ شہر کا کوئی غلام دستگیر کوئی لڑکا تھا تو اس کی کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تو اللہ اس کی بڑی ہوشیار جس میں پہلے کہ خراب ہو دیوانہ ہو اس کی مستقبل اس کا خراب ہوا نہیں اس کی, کی شادی کرا تو یہ ہارمون کا جوش ہوتا ہے حدود کے عروق کا جوش ہوتا ہے جو کہ انسان کے اندر یہ جذبات پیدا کرتے ہیں تو اس سے وابستہ کی جاتی ہے لڑکوں کو نومروں کو غیر ساجدہ کو بہت ہوتا رہتا ہے شادی ہونے کے بعد جو ہے کچھ عرصہ کے بعد میں پوچھا کہ غلام کی بلیا اس غلام ہیں شہر کی ان کو بھی باندھ جو بلانو پڑھے تو کیسے امی جانو کی پلڑ والی شہر نہیں بھولنے والی چیز نہیں ہے بھول نہیں ہے پڑھتے تو ایسا نعرہ مارتے چھت اڑ جائے گی تو یہ مطلب کہ زلال کی کھال کی کی ہو جاتی جس آدمی کسی کا ہو کر رہ جاتا ہے اور سے در ادرون اور نہیں سکتا اس کو بھول نہیں سکتا اس کی چاہت اور منشا اور مرضی کو ڈبتا رہتا ہے اور خد چاہتا ہے کہ میں مجھے یہ معلوم ہوں کہ کس سے خوش ہو تاکہ میں وہ کر لوں فضل کی چاہت تو, تو یہ فضلی تعالی اگر آدمی ذکر کرنا سیکھ لے تو اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ کی ذات الجلا کے ساتھ مستقبل ہے وہ چیز ہے ماس ہی نہیں ہوئے تو پھر کیا کس نے ہوتا پھر پایا کس نے ہوتا جب پایا ہوتا تو پھر محسوس کیا ہوتا کاغذ تو سنا ہی نہیں ہے پھر کیا ہی نہیں ہے کرنے کے بعد احتیاطیں پر ہی نہیں کیا جس سے کہ وہ چیز حاصل ہوتی کاغذ کو پایا ہوتا پھر اس کو مزہ چکھا ہوتا پھر ہو چکے ہوتے تو معلومات کی دنیا کے بعد ماسوسات کی دنیا ہے تو, تو معلومات کی دنیا میں نہیں آئے تو آگے معت کی دنیا میں کیا گئے ہوتے تو اس لیے یہ جو اگلی دلائل والے اور دنیا کی ترتیبوں والے ہوتے ہیں اور محسوسات اور دنیا والوں کو ان کے ان ثبوتوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے خدا نے اپنے کل میں حقیقت کو پاتا ہے ایک نور نوری کو پاتا ہے اور سوگاد اور کو پاتا ہے تو اس کو ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اس کے اگلی راستہ بڑا کٹن اور بڑا دور کا ہے اور وجدانی راستہ تو بڑا اور بڑا آسان ایک بار نے جو کہا کہ آج مدم اگلے دولندہ پس ہزار دیوانہ سازم خیش تھا میں نے اگلے دولندہ آزمایا پھر اس کے بعد اپنے آپ کو دیوانہ بنایا دیو دیوانہ بنایا عقائد کو پایا پھر زندگی کو آیا اور اس کے بعد ساری دیکھیں گذبتیں جھکی اس کے آگے میں شعر کہا ہوا ہے کہ خوش آ گئی ہے جہاں کو قلم دری میری خوش آ گئی ہے جہاں کو قلم دری میری مگر نہ شاعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے کچھ بھی نہیں مگر نہ شہر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے تو بک جی ٹھا ہم تو یہ سا لینے کی چیزیں ہیں ہم تو ایسا ہی گوٹا کھڑا ٹاپ اندھیرے میں دنیا کی اتلکیوں میں چل رہے ہیں بکر گزار رہے ہیں انہوں خوشنمایاں رہنا رہنا کوئی نہیں صحیح بات ہے جتنا گنا کا مزہ کچھ کا آپ محسوس کرتے ہیں اللہ تو بھارت جو زمین پر مزے ہوتا رہے ہیں تھوڑا سا چوکانی مزے ہیں اور تھوڑا سا نفسانی مزے ہیں کھانے پینے کے ذائقے ہیں پہننے کے ذائقے ہیں اور ان چیزوں کو پھانسی کرنے کے برتنے کے فار کے کبر جا تاریخیں بادشاہ سلطنت خدار یہ تھوڑا تھوڑا مزے میں ڈالیں یہاں مزہ جو ہے وہ اپنے تعلق میں ڈالا ہے امال خالے میں ہلاوٹ ڈالی گی. لیکن جس کو کھلتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا مذہب جی دوسری کی متجر نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ آدمی حاصل ہو جائے وقت مانگتی ہے الحمد اللہ رسولی محمد اللہ مقبل للمومنین المومنات والبسمین المسلمات والا حیاء منهم والنبات اللہ منصر منصر من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم منظر منخضر محمد صلی الله عليه وسلم لعب رحمهما تمہارب یعنی صغیر عمد ربنا حبلنا من ازواجنا ضرویاتنا صررت آج جعلنا للمسطقین الله اللہم لا صالح اللہ ما جعل سولا من رضیت حضورنا سالا مداشئی اللہ یا اللہ مریکہ کے مسجد کو غارب یا اللہ ممرکہ کو غارف کو غارب اللہ کو مانگنے پر مشہور کیا اللہ کو مانگنے پر کیا الگیا <سؤال> بازا کر دے کیا الگ کو قطر کر دے کو بیکار کر دے کے کفیت خات کیا سے کو مضبوط کفار کے ساتھ کو مضبوط کفار کے ساتھ ٹکرا کیا کو مضبوط کفار کے ساتھ ٹکرا اللہ یہ علامات کی ستطفی بندہ تصرفہ آمد یہ علامات طلبہ کا عام تسلیم فر کے ماہ جان ادا کے بعد میں لگ میں کھاچیں برکتہ یہ علامات درگاہ سے منسلک ہیں جان آ رہا ہے سمجھا اس کے بعد میں کہا وہ افیت تھا یہ علامات طلبہ کے بائیں کرید میں جن میں مدد شرما یا تھا کامیا کرما یہ علامات جب نے بعد میں فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ خير صدقہ محمد علی استاد ابن رفندی